مادری سلسلہ نسب اوپر جو سلسلہ نصب بیان کیا گیا وہ پدری اور جدی سلسلہ تھا مادری نسب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن آمنہ بنت وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مر اگر اس مقام پر سلسلہ نصب کے کچھ آباؤ اجزاد کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے تو غالبا غیر مناسب نہ ہوگا